اللہ اس باغ مسئلہ میں مجھے تمام برادران قرآن سب کو سماسن السلام حرض کرتے ہیں ہمارے اتوار کے حوالے سے سلسلے درس جو واٹس اپ برادران کے لیے دیا جا رہا تھا اصول انتقاجہ میں سے ایک درس دینا قرار تھا تو آج کا آج نے اصول القاعدہ نمبر سینتالیس آپ حضرت کے مارکام تک پہنچا رہا ہوں اس میں بحث کے بارے میں ہمارے اقات کیا ہے بھیج میں کون سے نیامتیں ہیں اس کا ایک مختصر خاکہ حضرت شاثر محمد نرواس نے اصول میں بیان فرمایا ہے کہ بھیحج میں کون کون سے نیامتیں ہیں اور ان پر ہمیں اعتقاد بحث کے بارے میں کس طرح اعتقاد رکھنا چاہیے اس پر آپ نے مختصر گفتگو فرمائی ہے <تصفح> <تصفح> ویسے تو بھیش کے بارے میں ہماری جو ہے جیسے دعوت میں تلقین کے باب میں آیا کہ ہم مردے کو تلقین دیتے ہوئے وہاں بولتے ہیں وہ انجنت حکم اس کو محاطب کر کے بولتے ہیں یہ اللہ کے بندے بے شک جنت کا جو ہے برحق ہے ونار حق و اور جہنم بھی برحق ہے وہ حق حقن پل اسرات گزرنا بھی حق ہے والمیزان حق المیزان میں عمل کا طور بھی حق ہے والحساب حساب اور اعمال کا حساب لینا بھی برحق ہے تو اسی طرح جو ہے یہ جنت اور جہنم جس طرح قرآن آیتوں سے اور علماء اسلام کی اور تعلیمات کی روشنے میں بہت اور جنت ابھی سے مخلوق ہے وہ دونوں اب اللہ نے جو ہے کائنات کے تحریک کے ساتھ بہت اور جنم کو پیدا کیا ہوا ہے اور ہی انسان اپنے نی نیک اعمال کے ذریعے جو ہے اس جنت کا وہ مستحق بن جاتے ہیں اور انسان کے نیک اعمال کے نظرے میں اللہ تعالیٰ اس کے اس ہر بندے کے حام میں اس میں اور اس کے لیے نعمتیں پیدا کرتے ہیں جتنا وہ اچھے عمل کرتے چلیں گے اتنا ہی اللہ اس کے لیے بے نہایت نعمتیں نہ ختم ہونے والی نعمتیں اور ابدی نعمتیں اس کے لیے ہر قسم کی کے کھانے کے لیے پینے کے لیے پہننے کے لیے اور تمام نعمتیں جس کا انسانی تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا وہ تمام نعمتیں اللہ بہش میں بندے عموم کے لیے تیار کر رکھا ہے قرآن پر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھا ہے مالا عین جس کو ابھی تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی والا عضون سمیت اور نہ کسی کان نے سنی ولا خطرہ اعلیٰ قلب بشر اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا سوچ اور خیال آیا یعنی ایسے عظیم نعمتیں ہیں جس کا کوئی انتہا نہیں ہے اور انسان کسی انسان کے عطا ہے نہیں کیونکہ دنیا میں بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں انسانوں نے جو ہے سنا تو ہے لیکن کو نہیں ملا اللہ خرماتے ہیں بہت سے انسان نعمتیں ایسے ہوں گے جو سنا بھی نہیں ہے کسی نے بہت سی نعمتیں ایسی سنا تو نہیں ہیں لیکن دل کی کسی کے دل میں سوچ تو آ جائے آ جاتا ہے کہ بھی مزیدار چیز سو لینا اللہ ہیں ایسی نعمتیں جو ابھی تک جو ہے کسی کے دل میں بھی خیال تک آیا خیال تک نہیں آیا وہ نعمتیں میں وہ ہوں گے تو یقینی بات ہے وہ نعمتیں ابھی ہم نہیں سوچ پائیں گے وہ کیا ہوں گے کیونکہ اللہ نے خرما ایسی نعمتیں جو کسی کے خیال میں نہیں آیا ہے کسی کے سوچ اور فکر میں نہیں آیا وہ نعمتیں لہذا اس کو ہم ابھی سوچ نہیں سکتے ہیں تو لہٰذا زنگرمی بحث ایک عظیم جاویدانی نعمتوں نعمتوں کا جگہ ہے جو اللہ نے اپنے نیک سال فمم بردار متعق اطاد گزار اللہ کے مقرب بندوں کے لیے اللہ کے فمم بردار بندوں کے لیے اللہ اور اس کے نبی کے ہر ہر حکم پر لبیک کہنے والوں کے لئے اپنی یہ دنیا کی چند تیس چالیس پچاس زیادہ دسو سالہ زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنے والوں کے لیے اللہ نے جو ہے وہ بہش تیار کر رکھا ہے یہ بہش گنگاروں کے لیے کافروں کے لیے فاسق و فاجر لوگوں کے لیے <خخ> ظلم و ستم کرنے والوں کے لیے دنیا لوگوں کا سکون خراب کر کے رہنے والوں کے لیے وہ بحث نہیں ہے میں اور یہیز بحث اہل بحث کے اللہ کے اعتاط و بندگی کرنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی رہنے والوں کے لیے یہ دنیا کے چند دن جو آنکھ چپکنے میں ختم ہو جاتے ہیں اس کو اللہ کی بندگی میں جو گزارے گا ان کے لیے عظیم بحث ہے تو اس میں کون نعمتیں ہیں حضرت شاشد محمد نورواشر فرماتے ہیں اس کے بارے میں شاشرت کا اعتقاد جو ہے آفر متیں یہ عجیب ہو بند مومن تجھ پر واجب ہے انتاتق یہ کہ تم اعتقاد رکھے بھیحش کے بارے میں تم تم اعتقاد رکھے کہ ان جنت بھیش بے شک جنت جو ہے بحث جو ہے ایک تو بھیش خود برحق ہے ہاں جی وہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ان جنت حق جنت حق ہے موجود ہے ابھی سے موجود ہے لیکن اس کی مزید خوبصورتی آبادی جو ہے آپ کے اعمال کے ذریعے سے ہوگا جیسے کہ جو ہے اللہ کے نبی نے معراش کے موقع پر ہاں یہ جی واقعہ معراش کے موقعے پر آیا ہے اللہ کے نبی جب آسمانوں میں جا رہے تھے میں آپ جو ہے سے بھی آپ کا گزر ہوا بہش کو بھی آپ کو اس سے سیر کرایا اللہ تعالیٰ نے جب الامین ساتھ ہے تو آپ نے دیکھا بھیش ہاں ایک بشی اور عظیم میدان ہے اور اس میں جو ہے بعض لوگوں کو جگہ پر دیکھا مسلسل کام کر رہے ہیں کچھ عمارتیں بنا رہے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں کچھ کھیتیاں بنا رہے ہیں بعض جگہوں پہ دیکھا کچھ لوگ تھوڑی دیر کے کام کر لیتا ہے پھر رک جاتے ہیں لگتا ہے وہ کسی چیز کا انتظار ہے بعض جگہوں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی انتظار میں اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ایسے بیٹھا ہوا تو وہاں وہ انتظار میں ہے کسی چیز کے تو پیغام جی، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا آخر جوریل یہ تین مختلف حالتیں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ یہ بحیث دیکھ رہے ہیں اس میں جو لوگ مسلسل کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جو ہے مسلسل نیک کاموں میں مصروف ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے حام ہاں میں عمارتیں بنا رہے ہیں محلات بنا رہے ہیں باغات بنا رہے ہیں اور مسلسل ان ادھر جو فرشتے کام کرنے پر معمول ہیں ان کو مٹیریل کیونکہ عام علیہ کے سرج میں مسلسل آ رہا ہے لہذا یہ لوگ مسلسل کام میں مصروف ہیں اور اس بندے کی بحث کو آباد کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو تھوڑی دیر کے کام کرتے ہیں پھر رک جاتے ہیں وہ لوگ ہیں وہ دنیا کے وہ مومن لوگ ہیں جو کبھی نیکی کرتے ہیں کبھی بیکار بیٹھ جاتے ہیں है? یا گناہوں میں رکھ ہیں یا نیک کام مصروف لین کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں یہ ان کا ہے جب انہوں نے نیک کام کیا یہاں کوئی مال پہنچ جاتا ہے تو وہ کام کر لیتے ہیں جب وہ نیکی نہیں کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں کوئی نیکی نہیں پہنچتا ہے تو یہ پھر سے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں مٹیریل آنے کے انتظار میں اور وہ جو فرشتے جو ہیں جو جو مایوس بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کام کے انتظار میں مال کے انتظار میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے وہ جو وہ مومن لوگ ہیں وہ مسلمان یا مومن لوگ ہیں جو دنیا میں کوئی نئے کام نہیں کر رہے ہیں ایسے بےکار بیٹھا ہوا ہے تو لہٰذا ان کے لیے ہم ہاں بھیج میں کام کرنے کی فرش انتظار میں ہے کہ ادھر سے وہ کوئی نئے کام کرے ہاں تو اس کا صلہ یہاں پہنچے اور اس کے لیے کوئی باغ آباد کریں کوئی محلات آباد کریں دوسری نعمتیں اس کے لیے آباد کریں لیکن چونکہ نے وہاں سے کوئی نیکی کی صورت میں کوئی نیک عمل نہیں بھیجا نماز کی صورت میں روزے کی صورت میں صدقہ خیرات کی صورت میں خدمت خلق کی صورت میں صلاح ارحم کی صورت میں ہاں یہ انسانیت کی فلاح کے جانے والے کوئی بھی نیک کاموں کی صورت میں اللہ کی عبادت بندگی راز و نیاز مناجات ہاں جی اس طرح کوئی بھی نیک عام یہ نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے یہاں پھر سے انتظار میں اور شدید معاشی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے بھیج جو ہے ہماری عمل کے نظرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں اور اپنی فضل بھی بے نہایت اس میں شامل ہے حضرات یہ بھیج جس کے بارے میں شاثر نے فرمایا وَيَجِب واجف انتا یہ کہ وہ عجب واجف ہے انتاتا ہدایت کی تم اعتقاد رکھے کہ ان جنت بحش جنت بحش بہش ہاں اس میں کیا چیزیں ہیں کون سی نعماتیں فرمات انہارن اس میں نہریں ہیں طرح طرح کی نہریں ہیں قرآن فرماتے ہیں اس میں شہد کی نہریں ہیں ہاں جی صرف تھوڑا بوتل میں رکھا ہوا نہیں ہے شہد کی نہریں ہیں اور شراب تہو پاک شراب کی جو ہے نہریں جس کے پینے سے انسان کے اندر تازگی تو آئے گا لیکن نہ اس کے اس پر نشہ چڑھے گا اور نہ اس کے سر درد ہوگا ہاں جی اور دودھ کی نہریں ہیں قرآن فرماتے ہیں ہاں جی اور ایسے ہی صاف ستھرا پاک پانی ہیں جس کبھی بھی خراب نہیں ہوتے پھر فرماتے ہیں انہیں تسلیم کے چشمے ہیں ہاں جی جو مقرر بندے پہنتے ہیں زنجویل کے چشمے ہیں اس طرح بہت سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس کے لیے بیان فرمایا تو یہ فرماتے ہیں فی انہار ان اس میں نہریں ہیں وہ جار ان طرح اور برختان ہیں درخت ہیں واس آسمار اور ہر قسم کے پھل ہیں جو آپ کھانا چاہیں ہر قسم کے پھل ہیں جو آپ کھانا چاہیں اس کے علاوہ حور ہیں بہشتی ہاں جی مردوں کے لیے بہشتی جو ہے خواتین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلق ہوا ہے جو کسی انسان سے پیدا نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن یقن سے خلقی ہو رہے ہیں وہ قصور الہج اور قصر ہیں بڑے بڑے محلات ہیں اس کے لیے جہاں وہ آرام کریں گے وہ غلمان الہانج اور غلامان ہیں غلام ہیں اس کی خدمت کے لیے وہ ولدان ان چھوٹے بچے جو انہیں چاہیے پانی وغیرہ پلانے کے لیے آج ان کی چھوٹی مختصر خدمات کرنے کے لیے عمشتہ الفسو وہ تمام نعمتیں جو انسانی نفس خواہش کرے آپ جو چاہیں جو کھانا چاہیں جب کھانا چاہیں جس مقدار میں کھانا چاہیں جتنی کھانا چاہیں <tuch> <tuch> <tuh> وہ سب آپ کے لیے جو چیز کھانا آپ کے دل چاہیں گے نفس چاہیں گے وہ آپ کے لیے ہیں جیسے فرماتے ہیں یعنی اور اس میں کسی قسم کی وہ وہ نعمتیں جو اللہ وہاں دیں گے نہ وہ ختم ہوگا نہ کم ہوگا نہ وہ کسی مخصوص موسم کے لیے ہوگا وہ نعمتیں وہ حل حر اور جب چاہیں آپ کو وہ تمام نعمتیں مل جائیں گے وطل ذلعین ہاں جس نفس چاہیں گے جو گد تشتہر انفوظ آپ کے نفس جس نعمت کو کھانا چاہیں وہ بھی اللہ آپ کو دے گا وطل ذلعین جس خوبصورت منظر کو دیکھنا آپ کی نگاہیں آپ کے پسند کریں گے لذت محسوس کریں گے وہ خوبصورت مناظر باغات کا پھلوں کا ہاں اور طرح طرح کے فولوں کا فولوں کی وسیع جو ہے طرح طرح کی ایک ہی رنگ کے فول مختلف رنگوں کے مخلوط رنگوں کے فول ہر رنگ کے فول جو ہیں آپ کو وہاں ملیں گے سزا و شادہ وسیع میدان ملیں گے جس کو دیکھ کر آپ جو ہے آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہیں گے اور حکمتیں اور یہ تمام نعمتیں جو بہش میں پھل فروٹ کی شکل میں کھانوں کی شکل میں پینوں کی شکل میں یہ سب اشرف ہوا الطح ہوا الض دنیا میں نئی میں دنیا دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی بہتر بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جو ہے کامل ہے اصلاً جو ہے شکل سلم میں یہ دنیا سے سیف پھل کی طرح شکل میں ہوگا تاکہ آپ کو کھانے میں کوئی دقت محسوس نہ لیکن اس سے کہیں زیادہ اصلاً قابل مقاسہ ہو وہ نہیں ہوگا بھیج کی نعمتوں کی مزہ اس کی خوشبو اس کے جو ہیں ٹیسٹ جو ہیں وہ دنیا کی اس نعمتوں کے مقابلے میں اصلاً قابل مقاسہ نہیں فرمتے ہیں وہ شریف ترین ہاں بہت ہی اس کا بول اور, اور بہت ہی لطیف ترین یہ الطاح کے معنی میں یہی آتا ہے کہ اس میں کسی قسم کے فضلہ نہیں ہوں گے اور جو ہمیں ڈالیں گے جس طرح پانی کی طرح آپ کے پیٹ میں میں چلے جائے گا اس میں کوئی فالتو اضافی چیز نہیں اور جس کو آپ کو پھینکنا پڑے چھلکا اتارنا پڑے اندر کی کچھ اضافی چیزوں کو پھینکنا پڑے نہیں لطیف ترین اور لذیذ ترین نعمت ہوں گے ملنا من نائم دنیا دنیا کی نعمتوں سے اصل دنیا کی نعمتوں کا صرف شیکن ہوگا لیکن کھا کے دیکھیں گے تو بندے کو پتہ چلے گا اس کا اور اس کے ساتھ کوئی مقاعصہ ہی نہیں پھر حضرت شاثر محمان عربا ولاوام عام عوام مسلمان مومن جو ہے ان سمی اگر انہوں نے قرآن کی آیتوں کی صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات کی صورتوں میں, کی میں ان نعمتوں کے وجود کو سنا ہے تو حاضۂ یہ اولیاء اللہ کی جماعت یا اللہ والوں کی جماعت امبیا ہاں اولیاء جو ہیں وہ روحا انہوں نے ان نعمتوں کو دیکھ چکا ہے دنیا ہی کی زندگی میں اپنے کش و شعود کے منزل میں اچھے خوابوں کی صورت میں انہوں نے دیکھ لیا اس بحث کو کما واضح اللہ جسر اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور ذکر عافل قرآن اور جسر اللہ نے قرآن پام ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے ان نعمتوں کو ان اولیاء اللہ نے دیکھ لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اخبارہ ان نعمتوں کے بارے میں خبر دی ہے ان تمام نعمتوں کو ان اولیاء الہی نے دیکھ لیا ہے ہاں بہت سے اولیاء الہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت میں جہاں بحیش کا ذکر ہے ان میں وہ اتنے غرق ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اتنی گڑ کے مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کو عالم رویہ میں دکھا دیتے ہیں ان نعمتوں کو بندہ یہ ہیں بحیش کی نعمتیں پھر اس کی شوق کی کوئی انتہا نہیں رہتے ہیں. ہاں جیس کی نعمتوں کا ایک اس کو جلوہ دکھا دیتا ہے بھیش کے مناظر کو اس کو ایک جلوہ دکھا دیتے ہیں۔ کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کی کچھ صورتیں اس کو دکھا دیتے ہیں تو پھر جو ہے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے اس کو اللہ کی بندگی کے شوق کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے. ہاں چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بھیش کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے تو ان نعمتوں کو پڑھ کر جو ہے بندے کو جب یقین ہو جاتا کہ چونکہ میرا اللہ نے فرمایا میرے رب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں کہ قیامت میں تمہارے لیے یہ ساری نعمتیں ہیں تو اس کی یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے یقین میں اور اضافہ کرنے کے لیے پھر اس کو عالم رویا میں کا و شہود کی شکل میں اس کو ایک دقت خدا دیتے ہیں تو پھر یقیناً اس کی تڑپ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اس کو <coughs> اللہ کی اللہ کی عبادت تو بندگی کرنے میں اس کو اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی گرمی سردی کا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتے ہیں اور ہر اللہ کی ہر عبادت کو بڑے شوق سے ان جذبے سے وہ انجام دیتے ہیں تو زین گرامی شعیہ رحمٰن نے بھی کے بارے میں یہ مختصر کلمہ لکھا ہے ان ہفتے میں ہم آپ کو اعتبار کو قرآن پاک آیتوں کے ہم مدد سے کچھ آیات کا ہم تجمہ کریں گے آئندہ آنے والے میں آج اس پر اتفاق دفاع کر اللہ ہم سب کو ہاں جی اسلام نے جو خوش اعتقادات ہمیں دیا ان پر صحیح اعتقاد رہنے کی توفیعاتہ فرما اور بحث پر سچی اعتقاد کے ساتھ بحث کے حصول میں شب و رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما آمین عرب